وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كَمَا صلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام کما کتب قبل کم لاءم تک حمد و ثنا اور و سلام کے بعد آج کی ہماری اس نشست کا عنوان بھی آپ سماعت فرما چکے اور ایک بہترین نظم کی شکل میں استقبال رمضان کے حوالے سے اجمالی طور پر نصیحتیں بھی ہم سارے کے سارے سن چکے اللہ تعالی دین کے حوالے سے جو باتیں سنیں اور سنائیں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق تع فرما دے میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کسی بھی خیر کے کام کے حوالے سے سوچتا ہے تیاری کرتا ہے بھلے اس عمل اور اس سفر میں دیر ہی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں اجر میں وہ اسی وقت قدم رکھ لیتا ہے جب سے وہ سوچ بناتا ہے اور اس عمل کی تیاری شروع کر دیتا ہے ایک حج کے ارادے سے اعلان ہوتا ہے حج کی درخواستیں جمع کروا لیں اٹھتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے کاغذات تیار کرواتا ہے حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں تو خیر کے اس کام کے لیے وہ اٹھا باہر گیا کاغذات تیار کیے درخواستیں جمع کرا رہا ہے پیسے جمع کرا رہا ہے تو اللہ رب العالمین ان ساری اداؤں کو دیکھتا ہے اور اللہ اپنے بندو کے ساتھ بڑی شفقت فرماتا ہے رحم فرماتا ہے محبت فرماتا ہے وہ بندوں کی ان اداؤں کو ذوق کو جذبے کو دیکھ کر اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نوازتا ہے اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفت شاکر کا کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی اوصاف اور صفات میں یہ صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے قدردان ہے کہ تمہاری ایک ایک ایک, ایک ہی چھوٹی سی جو ایک کاوش ہے اس پہ بھی اللہ تعالی اجر دیتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا رمضان کا مہینہ اس حوالے سے ہماری تیاری کا آغاز ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں اے الہ العالمین ہمیں یہ ماہ مبارک میسر بھی فرما آسان بھی فرما اس ماہ مبارک کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہمیں بنا اور شرف قبولیت سے بھی نواز دے اسلاف جو دعائیں مانگتے تھے ان کی دعائیں ہمیں یہی کچھ بتاتی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے رمضان تک پہنچنے کی دعا حقیقت میں زندگی کا حرص نہیں ہے خیر کو پانے کا حرص ہے اور پھر رمضان گزر جانے کے بعد اس کی قبولیت کی دعائیں یہ بھی سنت ابراہیمی ہے کہ اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے اللہ کی زمین پر ایک گھر تعمیر کر کے تعمیر کر کے دعا یہی کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اس کوشش کو جو تیرے اس گھر کے حوالے سے ہم نے کی ہے اپنی بار میں قبول فرما لینا رمضان المبارک کا مہینہ جو انتہائی بابرکت مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس ماہ مبارک میں یہ شابان کا مہینہ جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہاں سے اس کی تیاری سنت سے ثابت ہے کہ نبی علی سلاط وسلام نے امت کو اس شابان کے مہینے میں نصف اول میں روزے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے اور نصف آخر اسی لیے کہ رمضان کی تیاری کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کمزور پڑ جائیں جائیں اور رمضان المبارک شروع ہو اور اس وقت روزے جو آپ پر فرض ہیں وہ آپ سے نہ رکھے جا سکے تو یہ رمضان ہی کی تیاری میں شابان کے نصف آخر میں روزے نہ رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں رمضان کا استقبال نبی علی سلاط وسلام نے اور روزے سے کرنے کی مبانیت فرمائیے اسی سے اندازہ لگائیں کہ نصف آخر شابان کے نصف آخر سے ہی بنا کر دیا چی جائے کہ کوئی شخص رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھے اور اسے استقبال رمضان کا روزہ قرار دے وہ خلاف شریعت ہے رمضان کے مہینے کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کی جانی چاہیے اس تیاری میں کیا کچھ آتا ہے ماہ رمضان جس طرح اس وقت اس سے قبل قرون اولا سے اس رمضان کی فرضیت کے وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا ایک سیزن تصور ہوتا ہے وہاں آج ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے تجارت کے اعتبار سے کاروبار خرید و فروخت کے اعتبار سے بھی اس کو ایک سیزن کا نام دیا جاتا ہے اور چونکہ ہمارے دلوں میں بنسبت دنیا کے بنسبت دین کے دنیا کی محبت غالب ہے تو وہ دو سیزن جب آپس میں ٹکراتے ہیں کہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک کاروبار کا بھی سیزن ہے تو پھر وہ دنیا داری غالب آ جاتی ہے خاص طور پر جب رمضان کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ معتبر سب سے زیادہ نیکیوں کا حامل یعنی آخری اشرا پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم سب کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں ہمارا وہ طبقہ جو تجارت سے وابستہ ہے وہ بھی رمضان کی راتوں میں مارکیٹ میں نظر آتا ہے اور وہ حصہ وہ طبقہ جو تجارت سے وابستہ نہیں ہے عید کی تیاری کے حوالے سے وہ بھی مارکیٹوں اور بازاروں میں نظر آتا ہے یہ قصور صرف تجارت سے وابستہ طبقے کا نہیں ہے ہمارا ان لوگوں کا جو وابستہ نہیں ہے لیکن شاپنگ کی غرض سے عید کی تیاری کے غرض سے انہی دنوں کا انتخاب کرتے ہیں کاش کہ وہ رمضان کی تیاری میں اپنی ضرورت کی اشیاء آج خرید لے جب وہ آج اس نیت سے مارکیٹ میں نکلیں گے کہ ہمیں عید کی خریداری جو کرنی ہے وہ آج ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کر کے رکھ لیں یہی ماحول اگر غالب ہو جائے گا تو تجار طبقہ تو آج ہی وہ سازو سامان راتوں کو جاگ کر آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن چونکہ ہمارا نکلنا بھی اس وقت ہوتا ہے تو لہذا آگے وہ طبقہ بھی مجبور ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں وہ سب کچھ جو ہم نے لینا ہے وہ ہمارے لیے زینت کا سامان بنا کر رکھتے ہیں ان کی راتیں بھی وہاں ضائع ہوتی ہیں اور ہم بھی ان مقدس ترین راتوں کو جو سال بھر میں سب سے مبارک اشرا رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری اشرا ہے ہمارا اشرا بھی یوں ہی خراب ہو جاتا ہے تو استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اس حوالے سے بھی اپنا محاسبہ کریں یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا رمضان المبارک کا آخری اشرا جو سب سے زیادہ مقدس سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس اشرا کے شروع ہونے سے پہلے شب دبیز رہ لہو آپ بڑی تیاری فرماتے و عی قباح مستعد ہو جاتے اور رمضان کا آخری اشرا شروع ہوتی پورے اشرے کی راتیں آپ جاگ کر گزارتے عبادت میں وہ ای قزا لہ ای اہل اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے کس لیے عبادت کی غرض سے تلاوت کی غرض سے دعاؤں اور استغفار کی غرض سے اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو اپنانے کی بھی توفیق تعا فرما دے یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے دیکھیے اللہ رب العالمین اس مہینے کو کیا پروٹوکول دے رہے معروف ادیس ہیں کہ اجادہ کلا رمضان فتح ابواب الجن و گلخت ابواب الجہنم و سلسلت جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے سرکش شیاتین کو جکرا جا رہا ہے ایک نظام کی تبدیلی ہے ایک عام معمولات سے ہٹ کر ہمیں ایک موقع میسر کیا جا رہا ہے کہ خوب ہم لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ جستجو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بنا لے یونادی نادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغ یشر اکثر آواز لگانے والا ہر روز آواز لگاتا ہے او خیر کے متلاشی او نیکی کے کام ڈھونڈنے والو آ گیا ہے نیکیوں کا مہینہ آگے بڑھ جاؤ یہ آواز لگانے والا کون ہے فرشتہ ہے کس کے حکم سے آواز لگاتا ہے رب العالمین کے حکم سے آواز لگا لے او خیر کے متلاشی خیر کو ڈھونڈنے والوں آگے بڑھ جاؤ آگیا ہے خیر کا مہینہ وہ یا باغ اکثر او گناہ او مجرمو گیارہ مہینے اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو تباہ کاریاں کرتے رہے ہو اکثر اب تو شرم کر لو رمضان کا چاند نظر آ گیا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اب تو رک جاؤ باز آ جاؤ توبہ کر لو منا لو اپنے رب کو کیونکہ اس ماہ مبارک میں تمہارا رب تمہارا رب خصوصیت کے ساتھ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف آگے بڑھ جاؤ یہ مبارک مہینہ کہ جس کے بارے میں نبی علیہ اللہ نے فرمایا کہ ولی اللہ قوم وزال کفی کل رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالی ہر رات میں کئی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں ہم نے تیاری کرنی ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالی پہلی رات رمضان کی دوسری رات رمضان کی تیسری رات اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر جہنم کو حرام کر دیا وہ کون ہو سکتے ہیں وہ کس طرح رات بسر کرتے ہوں گے اس طرح رات بسر کرنے کی تیاری کریں کہ وہ کیسی ادا اپناتے ہوں گے وہ اللہ کو کس طرح مناتے ہوں گے کس طرح خلبتوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہوں گے کس طرح اپنے زندگی کے سارے گنا کو سامنے کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوں گے توبہ کرتے ہوں گے کتنا اخلاص ہے اس میں کتنا جذبہ ہے اس میں یہ رمضان سے پہلے کیسی تیاری کر چکا تھا کہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوئی اور اللہ نے پہلی رات ہی اس کے لیے اعلان کر دیا کہ تیری گردن کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا وہ جذبہ وہ سوچ وہ فکر ہم اپنے اندر اجاگر کریں تلاش کریں کہ کیسی راتوں کو اللہ پسند کرتا ہے بندے کی؟ کیسی اداؤں کو پسند کرتا ہے کیسے احوال کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی ایسے تو نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے پہلی رات سے ہی رمضان کی آخری رات تک اللہ تعالیٰ ہر رات جبریل امین کو بھیجتا ہے بطور خاص جبریل امین اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں کس عمل سے آغاز ہو رہا ہے رمضان کا کس عمل سے آغاز ہو رہا ہے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سے روزہ ابھی بعد میں رکھا جائے گا تلاوت سے اہتمام اور تیاری پہلے شروع ہو گئی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت رمضان کی رات اللہ نے جو سب سے زیادہ ایک محبوب طریقہ اپنے پیغمبر کے لیے منتخب کیا وہ تلاوت قرآن پاک نبی علیہ السلام فرماتے تھے نا کہ ہر رات جبریل امین آتے قرآن سنتے ادھر رمضان مکمل ہوتا ادھر قرآن کی تخمیل ہوتی لیکن ایک رمضان وہ بھی آیا ایک رمضان وہ بھی آیا کہ حسب معمول جبریل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا حسب معمول جبریل نے کہا اور سنا ڈبل سنا اگلی رات ڈبل سنا حتہ کہ وہ رمضان جب مکمل ہوا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دو بار مکمل ہو چکا تھا قرآن مجید دو بار مکمل ہو چکا تھا اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا کے کان میں اس وقت بتائی جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے اور یہ کہا بیٹی یہ اس لیے تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان تھا تو نبی علیہ السلاۃ وسلام کے سفر آخرت کی تیاری ویسے تو پوری زندگی تیاری میں ہے سفر تیاری میں ہزر تیاری میں رات تیاری میں دن تیاری میں لیکن بطور خاص سفر آخرت کی تیاری کا آغاز جو اللہ نے باقاعدہ جبریل کو بھیج کر نبی سے کروایا وہ رمضان کی پہلی رات سے آغاز ہوا سفر آخرت کی تیاری رمضان کی پہلی رات سے شروع کرائی کہ اگلا رمضان نہیں آنا لہذا موت کی تیاری پھر کس انداز سے کروائی یہ دو چیزیں لوٹ کریں موت کی تیاری کا آغاز رمضان سے کرایا نبی کو اور کس عمل سے قرآن مجید کی تلاوت میں اضافے سے کہ قرآن مجید کی تلاوت بڑھا دی کہ اور زیادہ پڑھے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں تو ہم نے آج بھی پڑھنا ہے قرآن قرآن تو ساری زندگی کے لیے راتوں کو بھی پڑھنا ہے دنوں میں بھی پڑھنا ہے نمازوں میں بھی پڑھنا ہے فارغ اوقات میں بھی پڑھنا ہے لیکن رمضان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو مستعد کر دیں کہ ہم نے کتنا وقت نکالنا ہے اتنا وقت نکالنا ہے کیوں نہیں نکال سکتے وہ کیوں جو وجہ سامنے آتی ہے تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں کہ وہاں وقت میں کم دوں کاروبار ہے کاروبار کو وقت اگر میں پہلے دس گھنٹے دیتا تھا چلو اب آٹھ گھنٹے دو دو گھنٹے میں تلاوت کے لیے بڑھا لوں عبادت کے لیے بڑھا لوں اگر کوئی مزدور ہے اگر وہ یہ سوچ کر آج اور ٹائم لگاتا ہے خوب کہ رمضان میں مجھے معاشی اعتبار سے افطار کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو اور میں مکمل مکمل انحماق کے ساتھ رمضان میں تلاوت کروں قرآن پڑھوں روزے رکھوں قیام کروں تاکہ مجھے اور کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ اس کی رمضان کی تیاری ہوگی کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. امام مالک کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے جب رمضان شروع ہوتا یا فرمیس مجالس علم حدیث میں مصروف ہوتے رمضان کی تیاری میں مصروف ہے کام کر لیں اہل علم کی مجالس میں پڑھنا پڑھانا مصروف ہے لیکن رمضان شروع ہوتے ہی وہ اہل علم کی مجالس کو ٹائم دینے والا دوسرے مشاغل وہ چھوڑ کر متوجہ ہوتے قرآن کی تلاوت پر سفیان سوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یاتروں کو جمی علی عبادات وہ تمام دیگر نسلی عباداتوں کو جو وقت دیتے تھے گیارہ مہینے خوب وقت دیتے لیکن دیگر نفلی عبادات کے لیے جو وقت نکالتے وہ رمضان کے لیے وہ وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے خاص کر دیتے کہ شہر رمضان الزیح اللہ قرآن یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے اس کا نام ماہ رمضان بھی ہے اس کا نام ماہ سیام بھی ہے اس کا نام ماہ قرآن بھی ہے یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَا قَمَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پورے کے پورے کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اسی ماہ مقدس کی ایک رات جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک ہے اس میں اتارا اور پھر زمین پر تیس سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت نازل فرمایا تو یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے ہم نے اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے اور یاد رکھیے قرآن مجید کا اصل حق تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے سمجھ کے پڑھا جائے لیکن محض تلاوت بھی ایک مستقل عبادت ہے محض تلاوت بھی ایک مستقل عبادت ہے سمجھ کر پڑھنا اصل مقد اصل مقصد ہے وہ اجر کو اور بڑھا دے گا لیکن وہ اجر کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں وہ محض تلاوت ہے کیونکہ جو مثال بھی دی گئی علی فلا میم کی مثال دی گئی جس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے جو مثال دی گئی وہ الف فلا میم ہی کی دی گئی جس کا معنی بھی اللہ ہی جانتا ہے اور کہا گیا علیف ان حرف لام حرف میم حرفن کہ بس سمجھو الف فلا میم ایک حرف ہے یہ تین حروف کا مجموعہ ہے ایک ایک حرف پہ دس دس نے کیا قرآن مجید سے دور کرنے کا ایک حملہ بڑے زور شور سے کیا جا رہا ہے آج کہ بچوں کو طوطے کی طرح قرآن رٹایا جاتا ہے کیوں ترجمے سے پڑھاؤ تم بھی تلاوت کرتے ہو سمجھ کر پڑھو اس طرح پڑھنے کا کیا فائدہ اس نقطے سے اس نقطے سے اختلاف نہیں ہے کہ سمجھ کر پڑھو لیکن اگلا نقطہ کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ اس نقطے سے اختلاف ہے یہ قرآن مجید سے دور کرنے کی سازش ہے یہ اللہ کا کلام ہے سمجھیے انہیں کہو یہ فائدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم نے بیس لوگوں کو نہیں سینکڑوں کو دیکھا جو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں جو بغیر سمجھے سن رہے رو رہے یہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ یہ کلام اللہ ہے میرے کہنے کا مقصد پھر नहीं کتان ना نہیں کہ نہ سمجھو سمجھ کے समझना اصل مقصد سمجھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا देने کو بڑھا دینے والا معاملہ ہے لیکن خالی تلاوت بھی है खाली ہے خالی تلاوت بھی रहमत رحمت ہے خالی تلاوت بھی से برکت ہے وہ تلاوت کی برکت ہے کہ جہاں کہا گیا کہ سورت البقرہ کی تلاوت جہاں ہے وہاں سے شیاتی بھاگ جاتے ہیں وہ تلاوت کی برکت ہے پڑھنا بھی ہے مشتبہ کوئی تمبیو تلّہ یتلون کتاب اللہ ویت دار سو نو بیرو تلاوت بھی ہے تعلیم و تعلم بھی ہے تلاوت کا بھی اپنا مرتبہ ہے تعلیم و تعلم سیکھنے کا اور اچھا اور بلند مرتبہ ہے لیکن یہ کلام اللہ ہے خالی بغیر سمجھے بھی ایک مسلمان پڑھتا ہے اس کے دل پر بھی اثر کرنے والا کلام ہے سنتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ رمضان کے مہینے میں کورا پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے سارے پیچھے سمجھنے والے نہیں ہوتے لیکن زاروں کتار رو کتنے رہے ہوتے ہیں یہ اعجاز ہے اس کتاب کا یہ اعجاز ہے اس کتاب کا اس کتاب سے جڑ جائیے اس کتاب سے تعلق رکھنا ہے ماہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے ماہر رمضان روزو کا مہینہ ہے روزہ کیا ہے یا آمنو کو تب علی کو مسیام کبا <تَتَّقُونَ> تم پر اسیام کو فرض کیا گیا جمع ہے مانا الکف انشے الشے کسی چیز سے رک جانا یہ لفظی معنی ہے اس شریعت میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوات کے وہ کام بھی جو اس کے علاوہ اوقات میں جائز ہیں ان سے بھی رک جانا ناجائز سے تو ہر وقت رکنا ہے ناجائز سے تو ہر وقت رکنا ہے ان جائز امور سے بھی رکے رہنے کا نام روزہ ہے روزے کے تین مرتبے ہیں یاد رکھیے کیونکہ ہم نے رمضان سے پہلے رمضان کے احکام کو جاننا ہے مسائل کو سمجھنا ہے تاکہ ہمیں دشواری نہ ہو ہمیں پریشانی نہ ہو رمضان شروع ہونے کے بعد استقبال اس طرح ہو کہ ہم سیکھیں سمجھیں روزے کے تین درجے ایک درجہ اس روزے کا ہے کہ ایک شخص طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے باز آ گیا شاہوات کے کاموں سے بھی رکا یہ روزہ ہے اس سے اور بلند درجہ روزے کا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان کو حرام سے روکے اپنی آنکھ کو حرام سے روکے اپنی زبان کو حرام سے روکے اپنے ہاتھ کو حرام سے روکے اپنے پاؤں کو حرام سے روکے اپنے ان ظاہری آزاد کو بھی حرام چیزوں سے روکے یہ اس سے اور بہتر درجے کا روزہ ہے تیسرا اور سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں یہ جو پہلے بیان ہوئی یہ دونوں چیزیں ہوں ان ظاہری آزاد کی حفاظت کرے کان کی حفاظت آنکھ کی حفاظت زبان کی حفاظت ہاتھوں کی حفاظت پاؤں کی حفاظت اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی معاملات کی بھی حفاظت کرے اپنی سوچوں اپنی فکروں اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرے کہ خیالات بھی برے آنے لگے چھٹک دے میں روزے سے ہوں سوچوں میں بھی یہاں تو روزے دار ایک پروگرام بناتا ہے کہ روزے کی حالت میں میں ڈاڑھی کی سیو نہ کروں افتار کے بعد کروں گا سودی معاملہ ہے رشوت کا معاملہ ہے کیا ابھی سے ہیں, افتار کے بعد جو ہے نا استار کے بعد ہم یہ معاملہ طے کریں گے آپ کا کام کرنا ہے نہیں کرنا جتنے دو نمبر کام کرنے ہیں ان کے لیے دن میں ہی پروگرام بن جاتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے یہ پروگرام کریں گے یہ سودا کریں گے یہ تیاری روزے کی عالت میں ہے علی شان روزہ اس شخص کا روزہ ہے کہ جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے اپنے سوچوں پر پہرہ بٹھاتا ہے اپنے خیالات کو پاکیزہ بناتا ہے اپنی سوچوں کو بھی بہترین سے بہترین ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اور روزے دار کس کو کہتے ہیں روسے دار کون ہوتا ہے انہوں نے فرمایا هو اللذی، هو اللذی سامت ہو بل انل آسام ولیسان ہو انل قسب و الفشے و قول زور وہ بتن ہوں انل تام وہ شراب و ان تقلما۔ لم یت بما یج رہ سو بہو و انفال لم یف ما یوف سدو روزے دار کی تعریف ذرا سن لیجیے اب اللہ ابن قیم امام ابن طیبیہ رحمہ اللہ کے شاگرد یہ زبانی روزے دار کون ہوتا ہے اس تعریف کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو پھر چیک کریں پورے رمضان میں چیک کریں میں زید کو چیک نہ کروں بکر کو چیک نہ کروں میں اپنے آپ کو چیک کروں زید اپنے آپ کو چیک کرے بکر اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں روزے ہوں یا نہیں فرماتے ہیں روزے دار کی تعریف یہ اللہ سامت جوارسام جس کے سارے آزا نافرمانی سے رک جائے جس کے سارے آزا رک جائے سابق رک جائے انل آسام اسم کے ہر کام سے گناہ کے ہر کام سے ولیسان ہو فوہشے وہ قول اور اس کی زبان جھوٹ بولنے سے باز آ جائے فوہش گندی گفتگو زبان پر جاری نہ ہو اس سے رک جائے وہ قول انسور ملاوٹ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جس کی زبان رک جائے ان کاموں سے وہ بتن ہو شراب و اس کا پیٹ کھانے اور پینے سے رک جائے وہ فرج ہو ان اور اس کی شرمگاہ ہر بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو روک لے آگے کیا فرمایا انتکلم ان تکلما انت خاموش رہے انتکل لم یج بما سوا ہو جب بھی زبان کو کھولے پہلے سوچے پہلے سوچے کہ میری زبان سے وہ جملہ تو ادا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے میرا روزہ زخمی ہو جائے گا میرا روزہ داغدار ہو جائے گا کسی کی قیمت تو نہیں کر رہا کسی کی چگلی تو نہیں کر رہا کوئی بہتان تراشی تو نہیں ہے کیا بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ کیا کہنے والا ہوں یہ کیسا جملہ زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ بولنے لگے پہلے سوچے کہ میری زبان سے ایسا جملہ تو ادا نہیں ہو رہا بما یج رہا سو کہ اس کی وجہ سے اس جملے کی وجہ سے وہ جملہ میرا میرے روزے کو زخمی نہ کر دے روزے کو زخمی نہ کر دے انف لم یف الماف صدو سو <سومهو> کوئی کام کرنے لگے کوئی کام کرنے لگے اس کام سے پہلے سوچے کہ یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ کام میرے روزے کو فاسد تو نہیں بنا دے گا میرے روزے کو فاسد تو نہیں کر دے گا میرے روزے کو برباد تو نہیں کر دے گا فرمایا یہ ہے روزے دار یہ ہے روزے دار کی تعریف اس کو ہم اپنے اوپر چشمہ کریں اپنے اندر ڈھونڈے اپنے اندر تلاش کریں کہ واقعی ہم روزے دار ہوتے ہیں یا نہیں خاص طور پر رمضان کے مہینے کے لیے ابھی سے ہم نے ایسے روزے کی تیاری کرنی پھر ہے یہ روزہ کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کل ومل ابن آدم لہو او ابن آدم کا ہر کام اس کے لیے روزہ میرے لیے روزہ میرے لیے اس کی جذا بھی میں دوں گا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے بے حیائی کا کام نہیں کرتا جہالت کا کام نہیں کرتا گالی گلوچ نہیں کسی سے لڑائی بھی ہو جائے وہ برا بھلا کہے آگے جواب میں دیکھ کہتا ہے ان سا ایمن میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں میں روزے دار ہوں میں جنا یہ روزہ ہے جو انسان کے لیے ڈھال بنتا ہے ڈھال ڈھال کیا کام کرتی ہے دشمن کے حملے سے ڈھال کے ذریعے بچا جاتا ہے دنیا میں دشمن ہمارا شیطان ہے آخرت میں آ جہنم میں ہے دنیا میں شیطان سے بچاؤ کے لیے روزہ ہمارے لیے ہتھیار ہے ڈھال ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا لم منستر فرج بالصوم ان له وجا او نوجوانو نوجوان بچوں نوجوان بچیوں جنہیں رشتہ میسر ہے نکاح کرنے کی استطاعت اور حالات موجود ہیں نکاح کر لیں نکاح انسان کی آنکھ کو جھکا دیتا ہے نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے جس کو احوال میسر نہیں رشتہ میسر نہیں کچھ مسائل کا شکار ہے تو جب تک نفلی روزے رکھے نفلی روزے رکھے اس لیے کہ نکاح جن گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے ان سے بچنے کے لیے یہ نفلی روزے رکھے گا اللہ کی توفیق سے ان گناہوں سے بچ جائے گا روزہ انسان کی آنکھ کو جھکاتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے فائن نہ اس کے ناجائز ہیجان کو ختم کرتا ہے اس کا تدارو کرتا ہے روزے رکھو کسرت کے ساتھ تو یہ ڈھال کا کام دے رہا ہے یہ گناہ سے بچاتا ہے گناہ کے آگے شیطان کے حملے کے آگے ڈھال بن جاتا ہے روزہ اور آخرت میں جہنم کے آگے ڈھال کس طرح بنے گا بڑی معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کی شفات کریں گے روزہ اور قرآن انسان کی سفارش کریں گے روزہ کیا کہے گا تو شرابا والشراب شاہبا اے اللہ میں نے اسے روکا کھانے پینے سے شہوات کے جائز کاموں سے یہ رکا رہا رک جاتا ہے نا روزے دار میں اکیلا بیٹھا ہے تنہا ہے پیاس لگی ہے فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے فریج کھولے دروازہ اور بوتل اٹھائے پیلے کون دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا دنیا والے کوئی نہیں دیکھ رہے لیکن پھر بھی وہاں سے پانی ٹھنڈا اٹھا کے نہیں پیتا کیوں روزے نے روکا ہے اللہ دیکھ رہا ہے روزہ ہر وقت انسان کو کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے روزہ ہر وقت انسان کو کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, ہے, دیکھ رہا ہے یہ کام نہ کرنا اگر روزہ تو نے اللہ کے لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا میں آسامولی روزہ میرے لیے جس کے لیے رکھا وہ دیکھ رہا ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے کتنا بڑا کام ہے اگلے گیارہ مہینوں کے لیے یہ تربیت اور سبق دیتا ہے روزہ کہ جس طرح اس وقت تنے تنہا تو گھر میں کمرے میں بیٹھا تھا اور فریج سے پانی نکال کر نے نہیں پیا پیاس کے باوجود اس لیے کہ روزے نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے تجھے بکیہ گیارہ مہینوں میں بھی جب تو چوریاں کرتا ہے کالے پیلے کام کرتا ہے اس وقت بھی یہ تصور رکھا کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہی ایک سبق یاد کر لے جو روزے نے دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو کبھی بھی چوری کے لیے تو قدم نہ بڑھائے ناجائز کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے کان نہ لگائے آنکھ نہ اٹھائے رک جائے یہ فوراً خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ ولزی نفسو محمد بیدی ایک ریت میں والذی نفسی بیدی لخلوف اتیب عند اللہ, من ریح اللہ کی قسم اور روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک و امبر سے بھی زیادہ پیاری ہے روزدار کے منہ کی خوشبو وہ نسا میں فرحتان یس رہو ہو تمہارے لیے دو خوشیاں ہیں دو خوشیاں مناؤ خوشیاں فرحت فطری ایک خوشی جب روزے مکمل ہوتے ہیں تمہیں خوشی کی اللہ نے اجازت دی ہے عید الفطر کے نام سے عید کے نام سے روزے داروں کے لیے ہے یہ والے میں جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے نہیں کہا کہا روزے داروں کے لیے دو خوشی ہی روزے نہیں رکھتا عید کا چاند سب سے پہلے دیکھتا ہے عید کے چاند کی اطلاع سب سے پہلے دیتا ہے تیری کون سی عید عید روزے دار کی ہے عید روزے دار کی ہے ولیسائے میں ہے ولی الفاظ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ایک فرحت ختم ہوتے ہیں الفطر کی شکل میں اور وہ ربی اور بڑی خوشی اس وقت کہ جب رب سے ملے گا رب سے اللہ اکبر روزے دار کی رب سے ملاقات ثابت ہو گئی رب سے ملاقات ثابت ہو گئی سے ملاقات کتنی بڑی نعمت ہے عند لقاء ربی لقاء ملاقات کو کہتے ہیں عند لقاء ربی بڑی خوشی دوسری خوشی کہ جب اپنے رب سے ملے گا کتنا خوش نصیب ہے روزے دار کہ رب اس سے ملاقات کرے گا اور ملاقات کر کے اللہ اپنے انعامات سے نوازے گا اللہ اپنے انع سے نوازے گا سب سے بڑی خوشی تو اس وقت ہے تو یہ فضیلت یہ مقام یہ کس روزے کے لیے ہے وہ روزہ جس کی تعریف پہلے ہمارے سامنے آ چکی تو یہ رمضان کا مہینہ اس میں کیا کرنا ہے تلاوت کرنی ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں کیسے روزے رکھنے ہیں تلاوت کرنی ہے کیسے تلاوت کرنی ہے کتنی تلاوت کرنی ہے اور کس طرح تلاوت کرنی ہے اللہ کے سامنے خضو کے ساتھ اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ جذبے کے ساتھ خالی گنتی پوری کرنے کے لیے نہیں قرآن کے ساتھ محبت کے اظہار کے ساتھ دوڑ لگانا مقصود نہ ہو کہ قرآن کو جیسے ہی غلط سلط بنا جا رہا ہے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے گنتیاں پوری کی جا رہی ہے کہ میں نے دو قدم کیے تین قدم کیے چار قدم کیے محبت کے اظہار ہو کہ قرآن سے محبت ہے اور مح رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے راتوں میں قیام کرنا ہے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دن تلو فجر سے غروب آفتاب تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی نیکی میں نہ ہو کیونکہ روزے سے ہے عبادت میں ہے نیکی نیکی چودہ گھنٹے کا روزہ ہے سولہ گھنٹے کا روزہ ہے سترہ گھنٹے کا روزہ ہے سترہ گھنٹے سولہ گھنٹے مسلسل نیکی کیے مسلسل اجر لکھا جا رہا ہے اور پھر رات کا قیام آپ نے جماعت کے ساتھ کر لیا صبح کی نماز اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات بھی اجر ہی اجر میں لکھی گئی پوری رات بھی عبادت عباد عبادت میں لکھی گئی کیسا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے پورے تیس دن پورا مہینہ اس میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اجر اور نیکی سے خالی ہو پوری راتیں بھی عبادت پورا دن بھی عبادت اپنے آپ کو قیام کے لیے تیار کیجئے من قام رمضان ایمان صابلم رمضان کا قیام خاص طور پر خاص طور پر اس کا مقام ہے نبی علیہ السلام نے فرما فرم علیہ سیام ہو و سننت الحکم قیام ہو اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے قیام کو مسنون قرار دیا ہے اور جو شخص رمضان کا قیام حالت ایمان میں کرتا ہے سواب کے نیز سے کرتا ہے ریانی دکھاوا نہیں ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر, کر دیجئے صحابہ کا جذبہ دیکھیں قیام کا وہ تین راتیں جو نقل کرتے ہیں اہل علم آپ کے سامنے کہ پہلے رات کتنے لوگ تھے دوسری رات مسجد بھری ہوئی ہے تیسری رات جگہ نہیں ہے مسجد میں جیسے پتا چلتا جا رہا ہے قیام کے لیے اور ہمارے یہاں پہلی رات تو کچھ دوسری رات میں بھی تیسری چوتھی کے بعد ایستا ایستا کم ہونا شروع ہو گئے صحابہ والا جذبہ رکھیے پہلی رات کچھ دوسری رات اور بڑھ گئے تیسری رات اور بڑھ گئے جذبہ چوتھی رات اللہ کے پیغمبر آتے نہیں وجہ اور ایک روایت میں علیکم میں اس لیے جان بوجھ کے نہیں آیا کہ تمہارے اس ذوق اور جذبے کو رب دیکھ کر اس قیام کو فرض نہ کر دے تمہارے فرض نہ کر یہ جذبہ ان کا ٹھیک ہے فرضیت کے خوف سے اللہ کے نبی نہیں آئے صحابہ نے کیا ابھی بکر صدیق وفی آحد عمر اوزا عن اللہ کے نبی کے دور میں ابو بکر کے دور میں عمر کے دور میں لوگ انفرادی طور پر کوئی قیام ادا کر رہا ہے کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے کسی کے پیچھے دس کھڑے ہوئے ہیں کسی کے پیچھے دو کھڑے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ حکم نہیں ہے کوئی انفرادی پڑ رہا ہے جمع ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ایک امام کے پیچھے سب لوگوں کو جمع کیا یہی جزمہ دیکھ کر کہ مسجد بھری ہوئی تھی مسجد بھری ہوئی ہے کوئی انفرادی پڑ رہا ہے اس کونے میں. کوئی اس کی امام کے صدیق کے دور میں فاروق کے دور میں جماعت بھی انفرادی بھی اور انہوں نے کہا کیا بہتر ہوگا کہ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر لو بس یہی تبدیلی باقاعدہ صحابہ کا جور ذوق اور جذبہ اس قیام کے حوالے سے برقرار ہے کہ یہ قیام اللہ سے ملانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت کا بہترین محل ہے قرآن کہ نمازوں میں قرآن کو بڑھا جائے خوب پڑھا جائے لمبے لمبے قیام لمبے رکوع لمبے سجدے یہ نبی کی سنت ہے صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور ادی کے بارے میں ہے ان وہ لوگ تتجافا جنوبہمان المزاجع یدعون ربہم خوفا وتما ومما رزقناہم ينفقون بہکن کے روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ آواز دے گا این الذین تتجافا جنوبہم وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گر تھے اپنے پہلو اپنے بستروں سے جدا کر لیتے تھے کبھی قیام میں کبھی رکو میں کبھی دامن پھیلایا ہے یا توڑو نہوتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کبھی مانگتے ہیں اللہ سے کہاں ہیں فئے کو محم لوگ کھڑے ہوں گے لیکن تعداد تھوڑی ہوگی اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے اللہ فرمائیں گے فرشتو انہیں جنت میں پہلے بھیج دو حساب و کتاب بعد میں شروع کرو گا یہ مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے یہ مہینہ سخاوتوں کا مہینہ ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس سے اللہ کے نبی سب سے بڑے سخی تھے ہر وقت ہر دن ہر رات آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہونین سے واپسی پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جانور چادرے مانگنے والے آئے بانٹتے چلے گئے بانٹتے چلے گئے ہتھی کے ختم ہو گئے مانگنے والے لینے والے موجود ہیں اور آپ کو گھیرے ہوئے ہیں ہتھی کہ آپ پیچھے ہٹے آپ کی چادر جھاڑیوں کے کانٹوں میں الجھ گئی فرمائے آتونی ردائی آتونی ردائی میری چادر مجھے دے دو کانٹو میں الجھ گئی اور سنو لوگو سنو لوگوں نام لکس بین تج دکیل والا کزوبم والا جبانا اگر ان جھاڑی کے کانٹوں کے برابر ان جھاڑی کی جھاڑیوں کے پتوں کے برابر میں میرے پاس آج مال ہوتا جانور ہوتے اونٹ ہوتے بکریاں ہوتی میں ساری تم میں بار دیتا اللہ کی قسم تم محمد الرسول اللہ کو نہ کبھی بخیل دیکھو گے نہ کبھی جھوٹا پاؤ گے نہ کسی میدان میں بزدل دیکھو گے اللہ کے پیغمبر نہ بخیل ہے نہ جھوٹے ہیں نہ بزدل ہیں ختم ہو گیا جو مال تھا دے دیا کبھی آپ فرما رہے ہیں ابو ذر پہ دیکھا جی ہاں اللہ اگر اس وحد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے اللہ کی قسم میری چاہت ہوگی کہ تیسری رات کے آنے سے پہلے پہلے اس پورے پہاڑ کو اللہ کے راستے میں بانٹ دوں گا اجود اللہ سے بل خیر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بل خیر سب سے بڑے سخی یہ تو عام حالات میں سخی ہے لیکن فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا آپ کی سخاوت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے حتٰ کے فرمایا اجو می ہل مر سال یہ تیز و تنگ جو آدھی نہ چلتی ہے تیز و تنگ یہ ہوائیں چلتی ہے ان سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتی اللہ کے پیغمبر کی سخاوت میں رمضان میں سخاوت اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے اللہ کے راستے میں بانٹی خوب اللہ کا قرب حاصل کیجئے یہ ماہ رمضان اللہ تعالی کو منانے کا مہینہ ہے دعو کا مہینہ ہے اب دیکھیں نا سورت البقرہ میں رمضان کے متعلق جو آیات ہیں جو رکو ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں شروع میں بھی رمضان کے احکام بتائے گئے ہیں بعد میں بھی رمضان اور اعتکاف کے احکام بتائے گئے ہیں درمیان میں آیت دعا ہے آیت دعا ہے آپ کے میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں انہیں کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں وہ جب بھی مجھ سے مانگے جہاں مانگے جس وہ حل جس وقت مانگے میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا نبی علیہ اسلام نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا مسلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا والد اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا اور روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا تین اوقات ہیں جن اوقات کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ان اوقات میں سے ایک وقت افطار کا وقت ہے. اوقات آئے تو روزہ ہے افراد کو گنے تو روزے دار ہے دو کی قبولیت کی گھڑیاں اسی لیے تو وہ معروف حدیث ہے کہ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے آمین آمین آمین کہیں پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا جبریل نے آج تین بدتوائیں کی ہیں میں نے اس پہ آمین کہا ہے اے الہ العالمین جو تیرا بندہ والدین کو یا ایک کو والدین میں سے بڑھاپے میں پالے اور پھر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے اس پہ آمین کہا گناہوں کو بخشانے بخشوانے کا بہترین ایک ذریعہ والدین کی خدمت ہے بوڑھے والدین کی خدمت کیونکہ فرمایا اتنا آسان ہے رب کو منانا والدین کے ذریعے والدین کو بھی پایا پھر بھی نہیں بخشوا سکا کتنا آسان تھا رحمت سے دور کر دے اللہ ان کو اور جس کے سامنے میں محمد کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا درود نہیں بھیجتا اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے جبریل نے بد دعا کی اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہ اور کیا کہا جو رمضان کے مہینے کو پالے اور پھر بھی گناہ نہ بخشوا سکے یہ تو بخشش کا مہینہ تھا اس میں تو اللہ کو منانا آسان تھا گناہوں کو بخشوانا آسان تھا رمضان کو پایا اور پھر بھی نہیں بخشش کرا سکا اللہ اپنے رحمت سے دور کر دے میں نے آمین کہا اب دعا دو کی ہو گئی آمین بھی دعا ہے کہ اللہ قبول فرما ایسا ہی کر دو کون ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ افضل البشر ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا ہے بد دعا کیا ہے کہ رمضان کو پایا پھر بھی نہیں بخشوا سکا بخشش اللہ سے مانگیے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے بہت سارے ہیں کام سیکھنے کے کہ روزہ کی حالت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا اس طرح ان سارے احکام اور مسائل کی معرفت بھی یہ استقبال میں شامل ہے اللہ ہم سب کو تفیق عطا فرما دے وہ آخرا الحمد للہ رب العالی